باب النوافل السنته في الصلاه ان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر واربعه قبل الظهر وركعتين بعدها واربعه قبل العصر وان شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب واربعه قبل العشاء واربعه بعدها وان شاء ركعتين نوافل اچھا مولانا گزشتہ سبق میں ہم نے فوج شدہ نمازوں کے غزا کے بارے میں پڑھا یاد رکھیے کچھ <خخخخ> مسائل ذکر ہوئے تھے صاحب ترتیب کے بارے میں بھائی صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں جس کی عمر <سطور> <سطور> بھر میں کبھی کوئی نماز پزا نہ کوئی ہو اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں اور اس سے کوئی نماز رہ جائے چھوٹ جائے تو اگلی وقتی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو کیا پڑھنا پڑے گی <سؤال> وہ قزا پڑھنا پڑے گی ورنہ اگلی وقتی نماز بھی نہیں ہوگی الا یہ کہ بھول جائے بھول کر بھائی بھول گیا اس کو تو پھر اگلی وقتی نماز ہو جائے گی لیکن یاد آتے فوراً پڑھے یا وقتی نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر اسے ادا کرتا ہے قزا نماز پڑھتا ہے تو یہ والی نماز بھی کیا ہو جائے گی فوت ہو جائے گی پھر اس کو پڑھ لے بعد میں قضا کر لے بھئی. تو یہ صاحب ترتیب کے لیے گئی اور اس کی پانچ یا پانچ سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں تو بھی ترتیب ہے مولانا ترتیب سے پڑے گا اور اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا مولانا چھ نمازیں قضا ہو گئیں آپ چاہے تو وقتی پڑھ لے یہ بعد میں پڑھ لے اور ترتیب سے پڑھے یا ترتیب سے نہ پڑھے بھائی جبکہ عام آدمی جو ہے وہ کسی بھی نماز کی قضا کسی بھی وقت کر سکتا ہے سوائے اوقات مقروحا کے بھائی کسی بھی وقت مس فجر کی کوئی قضا ہوئی ہے آپ اثر میں پڑھنا چاہتے ہیں زہر کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بھائی تو یہ نہیں کہ جو نماز قضا ہوئی ہے اسی کے وقت کے اندر اس کی قضا بھی کریں گے نہیں بھائی کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں بس یہ کہ اوقات مقروحہ میں سے نہیں ہونا چاہیے بھائی آج نواخل کے بارے میں بتلائیں گے مولانا نفل یاد رکھیے لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں بھائی چیز والا زیادت زیادت کو نفل کہتے ہیں اور شریعت میں وہ عبادت ہے جو نہ فرض ہے جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو اور نہ مسنون ہو گئے جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو اور نہ مصنون ہو اسے نفل کہتے ہیں اور یاد رکھیے جو سنتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی دراصل نفل ہی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ ان پر معذبت فرمائی بھائی پڑا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت سے ثبوت آئے اس سے ان کو کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں تو ہر سنت نفل ہے لیکن ہر نفل سنت نہیں ہے بھائی ہر نفل سنت نہیں ہے بھائی تو آپ مثلا بھائی اس وقت نفل پڑھنے لگے تو یہ نفل تو ہے سنت نہیں لیکن زہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے اور نفل بھی ہے بھائی تو ہر سنت نفل ہے لیکن ہر نفل سنت نہیں باب النوافل یہ باب ہے نوافل کے بیان میں سنت فلاسلیہ رکات نباد طلوع الفجر سنت ہے نماز میں کے پڑھے دو رکاتے فجر کے طلوع ہونے کے بعد بھائی فجر کی نماز سے پہلے کتنی سنتے ہیں دو رکع سنت بھائی دو وربان قبل ظہری اور زہر سے پہلے چار ہیں رکاتعی نبادہ اور اس کے بعد دو رکاتے ہیں اربان قبل السری و انشا ارکات <عَرَكَاتَيْن> اور عصر سے پہلے چار ہیں وہ انشا ارکات <عَرَكَاتَيْن> اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ والا نا سمجھ میں آیا بھائی جی مستحبات میں سے ہے بھائی یہ سنت, سنت غیر موقع دائی دا و رقاتین عباد ال <الْمَغْرِب> اور دو رکتیں کس کے بعد مغرب کے بعد اربا ان قبل عائشہ اور عشاء سے پہلے چار بھائی یہ بھی یاد رکھیے مستحبات میں سے وہ اربا ان بادہ اور چار اس عشاء کی نماز کے بعد وہ انشا اراکاتین اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھے تو عشاء کے بعد دو رکعت پڑھنا یہ سنت محقدہ ہے اور چاہے تو دو نفل ملا کر کتنی کر لے چار پڑھ لے بھائی نوافر نہ عَلَى ذَلِكَ اچھا بھائی نفل پڑھنے ہیں دن کو اکٹھے ایک سلام کے ساتھ کتنے نفل زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور رات کو کتنے پڑھ سکتے ہیں تو بتلا رہے مالانا دن کو ایک سلام کے ساتھ دو دو رکعت پڑتا جائے بھائی ہر دو رکاوٹ کے بعد کیا کرے سلام پھیرے اور اگر چاہے تو چار چار بھی نفل پڑھ سکتا ہے تو اب چار کے بعد کیا کرے سلام پھیر دے جی اور جو رات کے نوافل ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے تو آٹھ رکاوٹ تک ایک ہی سلام سے پڑھ سکتا ہے آٹھ رکعات پڑھ کر پھر آخر میں کیا کرے سلام پھیر لے بھائی ہاں اس سے زیادہ مکرو ہے جبکہ صاحبین صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو بھی رات کو دو رکعات سے زیادہ نہ پڑھے بھائی یعنی ہر دو رکعات پر کیا کرے سلام پھیرے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی تو رات کو آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں سلام کے ساتھ چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ نوافل ان اور دن کے جو نوافل ہیں انشاف اللہ رکھتے نبی تسلیمت واحدہ اگر چاہے تو پڑھے دو رکعت ایک سلام کے ساتھ وإن شاء اربعا او چاہے تو چار پڑھے بھائی ایک سلام کے ساتھ ويكره الزياده على ذلك اور مکروہ ہے زیادتی اس پر اس زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے فاما نوافل الليل باقی رات کے جو نوافل ہیں فقال ابو حنیفہ رحمه الله ان صلى ثمان ركعات بتسلیمت واحده انجاز باقی رات کے جو نواصل ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پڑھیں آٹھ رکعات بھی تسلیمتی واحدہ ایک ہی سلام کے ساتھ جائزہ تو یہ جائز ہے زیادت کا اور اس سے زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مکروح ہے مکرو بھائی دس رکعات کوئی پڑھتا ہے ماننا یہ مکرو ہے بھائی ایک سلام کے ساتھ ویسے تو جتنی مرضی نفل پڑھتے جائیں لیکن ایک سلام کی بات ہو رہی ہے وقال ابو یوسف محمد الرحیمت واحد اور صاحبین رحیمہ اللہ فرماتے نہ بڑھائے رات میں اعلی رکاتعین دو رکعت پر ایک سلام کے ساتھ ایک سلام کے ساتھ دو رکتیں بس پڑے بھائی پھر دو پڑے پھر جتنی مرضی پڑے لیکن ہر دو رکاو پر کیا کرتا جائے سلام پھیرتا جائے <coughs> جی آگے عبارت کس طرح ہے بھائی پڑھیے بھائی اچھا <coughs> ٹھیک جی, ہے وقراۃۃ واجبۃ فر رقأعین الخیر یعنی اور قیرات واجب ہے مولانا یہ فرضوں کی بات کر رہے ہیں یاد رکھنا کس کی بات کر رہے ہیں جو فرض نمازیں ہیں چار چار رکاط ان کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ولقراۃ واجبت الفر رقاتی یعنی قراءت واجب ہے پہلی دو رکاطوں کے اندر وہی وَهُوَ مُخَيِّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْن اور اس نماز پڑھنے والے کوئی اختیار ہے فِي الْأُخْرَيَيْن آخری دور قطمیں اِن شَاءَ قَرَعَ الْفَاتِحَةَ تا. چاہے تو سور فاتحہ پڑھے وَإِن شَاءَ سَكَتَ اور چاہے تو کیا کرے خاموش کھڑا رہے وَإِن شَاءَ سَبْبَحَ اور چاہے تو تصدی پڑھے مولانا سبحان, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین تصبیحات کی مقدار بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو فرض کی چار رکتیں پہلی دو میں قرعت واجب ہے اور آخری دو کے اندر اس کو اختیار ہے آخری دو میں کیا ہے اختیار ہے بھائی تو چاہے تو سورخ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا چاہے تو سورف فاتحہ پڑھ لے یہ بہتر ہے مالانا چاہے تو اتنی دیر خاموش کھڑا رہے چاہے تو کیا کر لے تین تصویرات پڑھ لے والا فی اکاط رکعات نفلی اور قراءت واجب ہے نفل کی ساری رکعتوں کے اندر یہ تو فرض میں تھا آخری دو میں اختیار نفلوں کے اندر ساری رکعتوں کے اندر خیرات کیا ہے واجب ہے خیرا واجب ہے کیونکہ ہر دو نفل الگ ہیں مولانا ہر دو نفل الگ ہیں چار پڑھتے ہیں تو دو دو ہو گئے تو ہر ایک کے لیے وہ خیرات الگ ہو گئی وہاں اسی طرح سنتوں میں بھی ہے یاد رکھیے چار رکعت سنتیں آپ پڑھتے ہیں زہر سے پہلے تو چاروں کے اندر چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا <تصفح> سورج ملانی پڑے گی بھائی <تصفح> سورج سمجھ میں آ بھائی اور یاد رکھیے نفلوں کے اندر اختیار ہے مولانا <تصفح> کہ مثلا چار رکعت پڑ رہا ہے تو دو رکعات پڑھنے کے بعد جب ادحیات پڑھنے بیٹھا تو چاہے تو ساتھ درود شریف اور دعا کو بھی ملا لے اور چاہے تو نہ ملائے کیونکہ چار رکعات میں سے ہارے دو دو کیا ہیں نفل تو چاہے تو ساتھ کیا کر لے درود شریف بھی ملا سکتا ہے اور دعا کو بھی تو اگر درود شریف اور دعا کو ملائے تو پھر جب تیسری رکع کے لیے کھڑا ہو تو پھر, سانا پڑھ پھر پڑھ لے اور پڑھ لے اور اگر, اور اگر درود شریف نہیں پڑھا بس اب دوہو اور اصول تک پڑھ کر کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو اب وہیں سے بسم اللہ پڑھے اور سورت شروع کر دے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی اسی طرح مسئلہ آیا تھا بھائی جہری نمازوں میں جہر اور سرری نمازوں میں رن پڑھنا بھائی واجب تھا بھائی واجب تو لہٰذا اگر کوئی غلطی سے جہری نمازوں میں سرن قراج کر لیتا ہے اور کتنی خراج کر لیتا ہے بھئی جتنی نماز میں موت ہے یعنی فرض ہے ایک لمبی آیت یتی چھوٹی یا, یا مولانا سری نمازوں میں کیا کر لیا غلطی سے جہر کر لیا تو پھر اس صورت کے اندر بھی بھئی دیکھا جائے گا کتنا جہر کیا اگر تین آیتیں چھوٹی یا ایک لمبی آیت یہ جہرن پڑھ لی سری نماز میں تو کیا کرنا پڑے گا شای شای شای کرنا پڑے گا اور اسی طرح یاد رکھو مولانا نماز کے اندر سجدے اور قدم کی جگہ برابر بھائی جام سر ماتھا رکھ رہا ہے اور جہاں کھڑا ہے یہ جگہ برابر ہونی چاہیے اگر سجدے کی جگہ تھوڑی بہت اونچی بھی ہے تو کوئی حرج نہیں مارانا لیکن زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر مجبوری ہو جائے بھائی تو پھر جائز ہے کوئی مجبوری ہو جائے مسئلہ مولانا سفرش ہجوم بہت زیادہ ہو گیا سفیں اتنی قریب آ گئیں کہ اب بھائی زمین پر سجدہ ممکن ہی نہیں ہے تو اگلے نمازی کی کمر پر بھی سجدہ ہو جائے گا بھائی اس کی کمر پر بھی کیا کر سکتے ہیں سجدہ کر سکتے ہیں بھائی سجدہ کر سکتے ہیں ہمیں بھی مانا کئی مرتبہ ایسا کرنے کا اتفاق ہوا بھائی حرامین شریفین میں مسجد الحرام کے اندر بھائی ایک مرتبہ بڑا ہجوم ہوا ماننا اتنے لوگ تھے تو سفے اتنی قریب قریب آ گئیں کہ سب کے بیچ میں ایک ایک فٹ کا فاصلہ ہے بس ہماری سا بنی ہے ہم سے اگلی صاف صرف ایک فٹ کا بیچ میں فاصلہ ہے تو اتنا کم فاصلہ ہو گیا تھا کہ گھٹنے بھائی سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے رکھنا بھی مصیبت بن گئی بڑی مشکل سے گھٹنے پہنچے زمین تک اور یہ مسئلہ چونکہ پڑا ہوا تھا تو اگلے نمازی کی کمر پر کیا کر لیا سجدے کر لیے یہ کئی مرتبہ ہوا تو یاد رکھیے بھائی اس طرح آ جائے تو اگلے نمازی کی کمر پر سجدہ جائز ہے بھائی ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ بھی وہی نماز پڑھ رہا ہو جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی یہ ضروری ہے جی تو کہتے ہیں وقرا واجب جمی اِل رکاط ان نفلی اور قراءت واجب ہے نفل کی تمام رکعتوں کے اندر وہ جمی اطری اور ساری وطر میں یعنی وطر کی ساری رکعتوں میں یعنی تینوں رکعتوں میں قراءت واجب ہے سورج فاتحہ بھی پڑھے گا ساتوئی اور سورت بھی ملائے گا وَمَنْ دَخَلَ فِي فلاپی النَّفْلِ تم أَفْسَدَهَا قَضَاهَا بھائی یاد رکھو نفل ضروری نہیں آپ کی مرضی ہے چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں بھائی لیکن ایک دفعہ شروع کر دیئے اب واجب ہو گئے اب ضروری ہے مولانا شروع کرنے سے پہلے آپ کی مرضی تھی مولانا پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ایک دفعہ شروع کر دیئے تو اب کیا ہو گئے ضروری ہو گئے مولانا اب اب کسی وجہ سے اگر یہ نفل توڑنے پڑے تو بعد میں ان کی قضا کرے گا پڑے گا دوبارہ ان کو والا نام مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ولا تب تیلو بھائی اپنے عملوں کو باطل نہ کرو بھائی ہم ایک دفعہ نفل شروع کر دیا اب اسے باطل نہیں کرنا چاہیے بھائی اب اس کو پڑے میرے والد شیخ تیر میری حضرت حضرت شیخ رحم اللہ وہ اس کی ایک عجیب مثال سے وضاحت کرتے تھے بھائی یہ نفل ایک دفعہ شروع کر دو تو ضروری کیوں ہو جاتے ہیں تو عجیب مثال بیان کرتے تھے کہتے ہیں دیکھو آپ کو ایک ساتھی ہے آپ کی مرضی ہے اسے چائے پلائیں یا چائے نہ پلائیں لیکن ایک دفعہ آپ نے اس کو چائے دے دی لو بھائی چائے پیو بھائی اب وہ چائے پینے لگ پڑا ابھی اس نے آدھا کپ پیا تھا آپ نے کہا لو بھائی واپس دے دو چائے تو اب ہر شخص آپ کو برا کہے گا بھائی کہ بھائی یا تو دیتے ہی نہ پھر تو ٹھیک تھا اب ایک دفعہ چائے دے دیے تو بیچ میں واپس کیوں لیتے ہو تو نفل جب ایک دفعہ شروع کر دیا ہے تو اس کو واپس ختم کیوں کرتے ہو گئے اس کو پورا کرو تو کہتے ہیں وہ مند نفلی افسدہ اور جو شخص داخل ہوا نفل کی نماز میں پھر اسے فاسد کر دیا اس نفل نماز کو کو تو کیا ضروری پورا کرنا کہ آپ نے چار رکات نفل کی نیت باندھی کتنے کی چار رکعات کی ایک رکاط پڑھ کر ہی نفل توڑ دیا مولانا یا مولانا تین رکعات کے بعد نفل کیا کیا توڑ دیے اب کیا کریں کتنے کی پردہ کریں چار کی کریں کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہر دو رکعت کیا ہیں الگ مستقل نفل ہیں تو اگر نیت چار کی کیا ہے لیکن ایک پڑھ کر ایک رقاط کے بعد ہی نفل نماز توڑ دیا ہے تو ابھی وہ اگلے دو تو شروع ہی نہیں ہوئے تھے ان کی قضا نہیں ہے یہ دو پہلے شروع ہو چکے ہیں لہذا صرف کتنے کی قضا کرے گا دو رکعات اور اگر تیسری رقع میں جا کے نفل توڑے تو بھائی پہلے دو تو پورے ہو چکے لہذا آخری دو کی کیا کر لے گا مزا کر لے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ ہے مولانا فی انف اللہ ارب رکات پڑی بھائی چار رکعتیں وقا فل اول اور بیٹھ گیا پہلی دو کے اندر یہ ضروری ہے مولانا بیٹھنا ضروری ہے بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ ان دو کے لیے یہ آخری قاعدہ بن جاتا ہے بھائی تو یہ ہے اگر درمیان میں بیٹھا ہی نہیں اور کھڑا ہو گیا ہے تو اب تو چار پڑھنا پڑے گا تو کہتے ہیں وقا فل اور پہلی دو کے بعد بیٹھا پہلی دو میں بیٹھ گیا افسد پھر آخری دو کو فاسد کر دیا قزا رکاتے تو قضا کرے گا دو رقطیں وکال ابو صفا رحم اللہ تعالی رحمت اربان ارے ماں اب یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں چار آکاد قزا کرے گا بھائی چاروں کی قزا کرے گا قدرتی نفل نمازیں آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی بھائی فرض میں تو آپ نے پڑھا تھا قیام کیا ہے فرض ہے مالانا لہذا بلا عذر آپ فرض بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو فرض ادا نہیں ہوئے اسی طرح سنت سنت عقیدہ جو ہیں مولانا سنت موقعہ کون کون سی ہیں فجر سے پہلے دو اکعت اسی طرح زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو اکعت اسی طرح مغرب کے بعد دو اکعت اور عشاء کے بعد دو بھائی یاد رہیں گے بھائی فجر سے پہلے ہیں دو زہر سے پہلے چار اور بعد میں مغرب کے بعد عشا کے بعد دو یہ بھی بھائی بغیر ازر کے بیٹھے گا تو درست نہیں والا نا سنت نہیں پڑھی اس نے گویا نفل ہے ہاں اوزر ہو پھر تو جائز ہے بھائی البتہ نفلوں میں اجازت ہے مارانا آپ چاہیں تو بغیر عذر کے ہی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں بھائی البتہ پھر ثواب آدھا ہو جائے گا بھائی تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے لیکن اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر نفل شروع کیے تھے اور پہلی رکعت کھڑے ہو کر شروع کی اور دوسری میں آپ پھر کھڑے ہی نہیں ہوئے بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں بھائی تو دوسری میں بیٹھ گئے یہ بھی جائز بلکہ پہلے کے اندر ہی آپ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر بیٹھ گئے یہ بھی جائز ہے بھائی یہ معنی ہے بھائی فلن نافیلاقائدن اور پڑے نفل پڑھ سکتا ہے بھائی بیٹھ کر بھی مال قدرتی علی قیام باوجود قیام پر قدرت کے وَإِن قائماً قعد اور اگر شروع کیا بھائی نفل نماز کو کھڑے ہو کر فتح اللہ امام صاحب کے نزدیک وقال اللہ عزر اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر کسی عزر کی وجہ سے وَمَنْ کانا تن جی ہند تو ایمان اور جو کوئی شہر سے باہر ہو سمجھ میں سفر میں سواری پر کہیں جا رہے بھائی تو جو کوئی شہر سے باہر ہوا یتنف فل والا دا ہی نفل پڑ سکتا ہے اپنی سواری پر الا ائی جی ہتین جس جہد کی طرف بھی وہ سواری متوجہ ہو یو می ایما بھائی اشارہ کرے گا یعنی اشارے سے پڑھے بھائی بھائی سواری پر ہے نا بھائی تو وہاں پر تو کس طریقے سے پڑھ لے اشارے سے نماز پڑھ لے اور جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف کیا کر لے نماز پڑھ لے تو یہ نفل ہے مولانا نفل کی بات ہو رہی ہے نفلوں کے اندر آپ سواری پر سوار ہیں شہر سے باہر سواری ایک طرف جا رہی ہے تو اسی کی رخ پہ کیا کر سکتے ہیں آپ <تصفح> نفل پڑ سکتے ہیں اشاروں کے ساتھ جی یہاں تک مسائل سمجھ میں آ گئے بھائی جی <تصفح> <تصفح> ہاں حوضر کی صورت میں اجازت ہے نماز پڑھنی ہے کسی طرح بھی ہو حوضر کے مطابق بھائی شہریت نے اجازت دی ہے باب سجود سا جی سہو غفلت کو کہتے ہیں مولانا یہ باب ہے مولانا سجدہ سہو کے بیان میں بھائی سہو کے سجدوں کے بیان میں یعنی غفلت کی وجہ سے کیا کرنا پڑتے ہیں نماز کے آخر میں نماز میں کوئی غفلت ہوئی بھئی کوئی کمی آ گئی بھائی یا زیادتی ہوئی تو اس غفلت کی وجہ سے اب دو سجدے کرنے پڑیں گے یہ کیا کہلاتے ہیں سجود صحب تو کہتے ہیں سجود واجب فی نقصان عبادت سلام یسلم سجود صاحب جو ہیں واجب ہیں پھر زیادتی و نقصانی زیادتی میں اور نقصان کمی میں کمی کے اندر بھائی نماز میں بئی کوئی زیادتی کر دی یا کمی کر دی تو دونوں صورتوں میں سجود صاحب واجب ہیں اور کب کریں گے بعد السلام سلام کے بعد بھائی ایک طرف سلام کھیریں گے اور پھر سجدہ صاحب کریں گے یس جدو سجدہ سجدے کرے دو سجدے سمے تشہد پھر ان کے بعد تشاہد پڑھے اور يسلیمو. اور کیا کرے سلام کھیر دے بھائی سلام پھیر دے تو نماز میں کوئی غفلت ہوئی کمی بیشی ہو گئی بھائی سمجھ میں کوئی واجب بھولے سے رہ گیا کوئی واجب بھولے سے <سلام> جان بوجھ کر نہیں جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز کو دوبارہ لوٹا ہے بھائی بھولے سے کوئی واجب رہ گیا تو دیکھو نماز میں کمی ہو گئی کمی آ گئی یا مانا زیادتی آ گئی بھائی زیادتی آ گئی مثلا کیسے چار رکعت والی نماز تھی بھائی دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھا تو کہاں تک پڑھنا چاہیے تھا و درسول تک پڑھنا چاہیے تھا فرض نماز ہے مثلا وہ آگے درود بھی پڑھ گیا تو اس صورت میں یہ اب اس نے کیا کر دی زیادتی کر دی تو اب سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اس کو بھائی کتنا درود پڑے تو سجدہ صاحب آئے گا بھائی اللہ یہاں تک معاف ہے اللہم صلی علی یہاں تک اس سے زیادہ آگے پڑھ دیا اللہ فل علی محمد اب کیا کرنا پڑے گا صاحب کرنا پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اللہفل تین لفظ پڑھ دیے تین کلیمے پڑھ دیے مولانا اللہ پلی اور محمد اعلی حرف ہے بھائی حرف کا اعتبار نہیں کیونکہ حرف تو کبھی ایک حرف ہی ہوتا ہے اللہ پل اعلی محمد علی محمدین میں پڑھ لیے تو بس اب روایات میں آسا ہے مولانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ جو ہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو حنیفہ میرے اوپر جو درود پڑھتا ہے تم اس کو بھی سجدہ صاحب کا حکم دیتے ہو یہ کیوں بھائی دیکھو درود آیا کہ نہیں دودھ تشاہد کے بعد اس کی طرف اشارہ تھا میرے اوپر جو نماز میں درود پڑھ لیتا ہے تشہد درمیان والے قاعدے کے اندر تو تم اسے سجدہ صاحب کا حکم دیتے ہو کیوں تو امام بہت حنیفہ رحم اللہ نے عجیب جواب دیا فرمایا رسول اللہ اس نے آپ پر درود غفلت کی حالت میں پڑھا ہے اس لیے اسے میں سجدے کا حکم دیتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے بھی اس جواب کو پسند فرمایا تو دیکھو یہاں پر اس نے جو درود درود تو بھائی پوری توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے اور یہاں وہ درود کس حالت میں پڑھ رہا ہے غفلت نے غفلت نہ ہوتی تو اسے پتا تھا کہ یہاں پر تو نہیں پڑھنا بلکہ بلکہ کہاں پر پڑھنا ہے تو یہاں بے توجہی میں پڑھے گا تو حضور حضوص وسلم نے بھی ان کے جواب کو پسند فرمایا مولید مولید تو سر جیسا مانا نا سمجھ میں آیا کیا طریقہ ہے بھائی کہ آخری, آخری رکعت میں تشاہد جب پڑھ لے ابو اور اصول تک پڑھ لے تو کیا کرے ایک جانب سلام دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے دو سجدے کرے پھر دوبارہ تشہد پڑے درود پڑے دعا پڑے اور سلام پھیر دے طریقہ سمجھ میں آیا بھائی یہ ہے سرزے صاحب کا طریقہ بھائی اگر کسی نے بھائی بھولے سے سجدہ صاحب میں بھی غلطی کر لی سمجھ میں آیا کوئی غلطی کر لی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی دوبارہ سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا بھائی. بس وہی کافی ہے اچھا بھائی آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ سے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا اب سجدہ صاحب کب کرنا ہے آخری رقص میں ایک سلام کے آپ کا خیال ہی راہ آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا تو علماء فرماتے ہیں اب بھی سجدہ سر کر سکتا ہے سمجھ میں آیا سلام پھیر دیا اور سلام پھیر کے وہی پر بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ نے وظیفہ بھی شروع کر دیا درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کلمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی علماء فرماتے ہیں آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں سردی بشرتے کے بشرتے کے نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو دائیں بائیں نہ مڑ گئے ہوں آپ بھائی سینا اگر آپ نے پھیر لیا ہے ادھر یا ادھر تو پھر نہیں کر سکتے بھائی یا کسی سے بات چیز کر لی ہے پھر نہیں کر سکتے یا کوئی پھیل کر لیا کوئی چیز کھا لی پی لی اس دوران نہیں بھائی اب نہیں کر سکتے تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا کر سکتے ہیں سجدہ سہو بشرتے کے سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو نہ مڑا ہو اور نماز کے منافی کوئی کام بھی نہ کیا ہو بھائی. یہ یاد رکھنا بھائی یہ مسئلہ بہت جگہ آپ کو کام آئے گا تو سر جیسا ہے تو ایک سلام کے بعد لیکن دو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں نے بتایا وظیفہ شروع کر دیا اب آپ سلام بھی پھیر دیا ہے لیکن بیٹھے اسی طرح ہیں اطحیات کی حالت نے سینہ قبلے کی طرف کیا دروج شریف پڑھتے جا رہے ہیں اچانک نماز میں واجب اللہ اکبر صاحب کریں سلام کے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی دوبارہ نہیں نہیں دشہد جیسے سجدہ صاحب ہوتا ہے پھر اسی طرح کرے گا صاحب پھر تشہد پڑے درود پڑے دعا پڑھے سلام پھیر دے یوں سمجھیں گے ابھی نماز میں ہی ہے کیونکہ نماز کے منافی اس نے کوئی کام <متصفح filling> نہیں کیا تو یوں سمجھیں گے اوتارا من ليس منها او فعلا او فاتحة الكتاب او او او جہر الامام مفی ما او خافت فیمر دیکھیے بھائی اب بتلا رہے ہیں بھائی کمی زیادتی کی صورتیں بتلا رہے ہیں وہ اور لازم ہوگا نماز پڑھنے والے پر کیا لازم ہوں گے سجود الجود صاحب کب اجازت فلاتی ہی جب اس نے زیادتی کر دی نماز کے اندر فی کسی فعل کی نماز میں کسی فعل کی کیا کر دی لیکن ہر فعل نہیں من علم کوئی ایسا فعل جو اسی نماز کی جنس میں سے ہے لیکن اس نماز میں نہیں ہے اس نماز میں داخل <تصفح> ہے نماز کی جنس میں سے مثلاً والا درمیان میں قاعدہ اولا کے اندر بیٹھا تشہد ایک دفعہ پڑھ دیا پھر دوبارہ تشہد پڑھ دیا سارا تو دیکھو یہ زیادتی کی اس نے دوسری دفعہ تشہد پڑھا اور تشہد نماز کی جنس میں سے ہے یا نہیں بھائی نماز کی جنس میں سے ہے لیکن جس نماز میں داخل ہے ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے یا دو دفعہ ایک دفعہ تو یہ تو داخل نہیں تھا بھائی ایک دفعہ پڑھنا چاہیے تھا یہ ہے نماز کی جنس میں سے لیکن اس نماز میں داخل تو اب کیا کرنا پڑے گا جیسا کرنا پڑے گا یہ معنی ہے داخل نہیں ہے فعل یا اس نے کوئی مسنون فیل چھوڑ دیا مسنون سے یاد رکھے مانا نا یہاں واجب مراد ہے مصنون چیز چھوڑنے سے سجدہ صاحب نہیں آتا بھائی جیسے یہ تصبیحات پڑھتے ہیں ہم سجدے میں سبحان اور ابی العلیٰ سبحان اور ربی العلیٰ سبحان اور ربی العلی یہ سنت ہے اگر کوئی نبی بھی پڑھے نماز پھر بھی ہو جائے گی رکو میں ہم تصبیحات پڑھتے ہیں سبحان اور العظیم سبحان اور العظیم سبحان اور العظیم, سبحان ربی العظیم یہ سنت ہے کوئی نہ بھی پڑھے تو نماز رکو فرض ہے جھکنا جھکنا اتنی دیر نق یہ تو فرض ہے مولانا کم از کم چند لمحوں کے لیے ہو گئی لیکن تسبیحات پھر اس میں پڑھنا یہ سنت ہے سجدہ تو فرض ہے لیکن سجدے کے اندر تسبیحات پڑھنا سنت کے چھوڑنے پر سجدہ صاحب نہیں آتا لیکن یہاں فرما رہے ہیں اوتارا کام مصنوع مسنون فیر کو چھوڑ دیا اس سے مراد واجب ہے ماں کیا مراد ہے اور واجب کو مسنون کیوں کہا جواب گزر چکا ہے کیونکہ اس کا ثبوت کس سے آیا ہے بھائی بھائی حلو ص نے کیا ہے تو ثبوت آیا اگر حضور حلود سلم نے نہ کیا ہوتا تو ہم کہاں سے اپنی طرف سے اضافہ کرتے اس میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ سب حرو شرکت سے ثابت ہیں بھائی تو اوتارا کا فی علم مصنون یعنی اور یا اس نے کوئی واجب فیل چھوڑ دیا او تارہ کا قرآن فاتحت یا مرانا نا الكتاب جو ہے اس کی قرآب کیا کر دی چھوڑ دی سورہ فاتحہ کی چھوڑ دی میں نے تو کیا بتلایا تھا آپ کو سورہ فاتحہ کی قرآ کیا ہے واجب اویل کونوتی یا کس کے قرآب چھوڑ دی بھائی دود کی جی <تصول> یوں اوتارا کل کونتا اچھا اویل او کونوتا یا اس نے کس کو چھوڑ دیا دوائی تارا کل کونوتا اوتاہدا یا کس کو چھوڑ دیا تشاہد کو چھوڑ دیا بھائی بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا تو فرق لیکن تشاہد پڑھنا واجب اور بعضہ نے کیا کہا قاعدہ اولہ کے اندر بھی قاعدہ اولا میں تو بیٹھنا بھی واجب اور تشاہد بھی آمد. واجب بھائی ہاں باغ کہتے ہیں واجب ہے تشاہد قاعدہ اولا میں بعض نے سنت لکھا ہے بھائی صاحب کر لے اگر وہ بھول جائے جی اور تکبیریں ہوتی ہیں ان میں سے چھوڑ گئی بات چھوڑ دی تو بھی اور جہر الامام فیما یو ختو یا جہر کیا امام نے ان نمازوں میں یو جن میں خاموش آہ یعنی آہستہ کی جاتی ہے اور فیما یا اس نے آہستہ کی ان نمازوں کے اندر جن کے اندر جہر کیا جاتا ہے ان ساری صورتوں میں دیکھو یہ وہی واجبات جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے انہی کو انہوں نے بیان کیا بھائی ان ساری صورتوں میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا بھائی اسی طرح یاد رکھو بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے اب آپ کسی سوچ میں ڈوب گئے کہ پتہ نہیں میں نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یا تین یا میں یہ سورت پڑھوں یا یہ سورت پڑھوں یا پتہ نہیں میں نے دونوں سجدے کر لیے ہیں یا نہیں و اس کسی بھی بات پر آپ سوچ میں پڑھ گئے اور اتنی دیر سوچ میں پڑے رہے جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو اب سجدہ صاحب کرنا پڑے گا سمجھ میں آیا بھائی تو یہ دیکھا یہ تاخیر آ گئی مولانا اگلے رکن میں تاخیر بھائی اور تاخیر کی وجہ سے بھی کہا جایا کرتا ہے سجدہ ہے تو یاد رکھنا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے سبحان اللہ کہنے کی میں مقدار آدمی سوچ میں پڑ گیا تو اگلے رکن کو اتنا موخر ہو گیا اگلا رکن تو اب کیا کرنا پڑے گا سچتا ہے اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں بھائی بھائی فرض کی آخری دو رقطوں میں صرف کیا پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے بس لیکن اگر کسی نے ان کے ساتھ سورت بھی ملا دی آپ کیا حکم لگائیں گے اب سرجے صاحب نہیں کریں گے بھائی علما لکھتے ہیں بھائی آخری دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ کیا کر دیا صورت ملا دی نہیں بھائی اب سرجے صاحب نہیں آئے گا بھائی دلائل بھائی آگے آپ پڑھتے رہیں گے دلیل ہر ہر مسئلے کی دلیلیں آئیں گی آگے کا بھئی سنت کے اندر تو بتلایا ہر رکعات کے اندر قرآن واجب ہے وَصَحْوُ الْإِمَامِ يُجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِ سُجُودَ فَإِلَّمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمِ اور امام کی صحف جو ہے امام کی غفلت جو ہے یہ واجب کرتی ہے مقتدی پر بھی سجدوں کو امام سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس قسم کی جو بیان ہو رہی ہیں تو پھر صرف امام پر اس سرجہ صاحب نہیں آیا بلکہ مقتدی پر بھی کیا آ گیا سرجہ تو امام سجدہ صاحب کرے گا تو مقتدی بھی کیا کریں گے سرجد صاحب کریں گے لم یس دل امام یس دل اگر امام سجدہ نہیں کرتا تو مقتدی بھی سجدہ نہیں کرے گا بھائی سمجھ میں آیا اکیلا کر بھی لے تو وہ نہیں شمار ہوگا بھائی فہین فہین سہل محتم لم یل زمیل امام ولل سجود اگر غفلت کی مختین بھائی مقتدی سے کوئی غفلت ہوئی غلطی ہوئی لم یل زمیل تو لازم نہیں ہوا امام پر ولل محتما اور نہ مقتدی پر کیا واجب نہیں ہوئے آپ سوجود سچتے سمجھ میں آیا بھائی جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی معاف ہے مولانا تو وہ معاف ہے بھائی تو سجد صاحب نے اس پر ہاں امام سلام پھیر دے اور ابھی آپ کی دو رکعتیں باقی ہیں اب مولانا امامت امام کی امامت ختم ہو چکی ہے اب غلطی کریں گے اب یہ غلطی کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا اچھا بھائی بھائی ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اس نے دوسری رکعت کے جب سجدے کر لیے اب کیا کرنا چاہیے اسے بیٹھنا چاہیے لیکن وہ بھولے سے کھڑا ہو گیا کہتے ہیں اگر اسے واپس آنا چاہیے یا نہیں کہتے ہیں بھائی اگر وہ کھڑے ہونے اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھا اٹھ رہا ہے جب اسے یاد آیا تو اس کی حالت اس قسم کی ہے کہ بیٹھنے کے قریب ہے بھی حالت یعنی پوری طرح بھی کھڑا تو بیٹھ جائے اور نماز پڑھ لے تشہد وغیرہ پڑھ لے اور صاحب بھی نہیں مالانا لیکن اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب تھا سمجھ میں آیا کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اب اسے یاد آیا مالانا کہتے ہیں بھائی اب کھڑا ہی رہے واپس نہ جائے واپس نہ جائے اگر واپس چلا بھی گیا اور تشہد اس نے پڑھ لیا تو بعد میں سجدہ صاحب بھی کرے گا اور یا پھر واپس ہی نہ جائے مارانا نماز پوری کرے اور آخر میں کیا کر لے سجدہ صاحب کر لے تو سورج سمجھ میں آ گئی کادہ اولا کسی کو بھول گیا اور کھڑا ہونے لگا بیچ میں اسے یاد آیا کہ وہ کادہ اولا باقی ہے تو کہتے ہیں اگر بیٹھنے کی قریب ہے تو بیٹھ غفلت کی بھائی قا سے پھر اسے یاد آیا وہ ہوا الاد اقرب اور وہ بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب تھا معنی بیٹھنا اور وہ بیٹھنے کی حالت کے اقرب زیادہ قریب تھا آدھا تو کیا کرے لوٹ, لوٹ جائے بھائی بیٹھ جائے آدھا لوٹ جائے فجلا اور شاہد پڑے اور اب اس پر سرجے صاحب نہیں مانا وہ انکان اللہ حال قیامی اقربا اور اگر وہ کھڑے ہونے کی حالت کے قریب تھا لم یاد تو پھر نہ لوٹے ویس جد الساوی اور سجدے کرے بھائی کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے تو شاہد رہ گیا یا نہیں رہ گیا بھائی رہ گیا تو اب بعد میں سرجے صاحب کر لے اور میں نے بتایا اگر بیٹھ چلا جاتا ہے واپس اور بیٹھ بھی جائے تو پھر تو پڑھ لے پھر کھڑا ہو جائے لیکن سردہ صاحب پھر بھی پھر بھی کرنا پڑے گا بھائی پھر بھی کرنا پڑے گا لیکن بہتر یہ کہ واپس نہ جائے بھائی کھڑا ہی ہو جائے چلیے هذا هو المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام